السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قريب قريب هو جواب دروس شريف قال لوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 مَن يَهْدِهِ ٱللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَن يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ وَأَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَشَفِيعَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارة وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيض والعافين عن الناس وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لذنوبهم وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ حضرات علم معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں اتفاق کی بات ہے کہ بغیر کسی پروگرام کے حضرت مولانا اشرف صاحب کی دعوت پر اچانک آپ کے ہاں آنے کا یہ پروگرام بن گیا یاد رکھو جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے اللہ رب العزت نے صرف دین کی نسبت پر ہمارے مل بیٹھنے کو تقدیر میں لکھ رکھا تھا آج ہم تقدیر میں لکھے ہوئے کو پورا کر رہے ہیں اور اللہ کے اس گھر میں محض اللہ کی باتیں سننے کے لیے بیٹھے ہیں اس کے سوا کوئی مقصد نہیں ہے دعا کرو رب ذوالجلال ہمارے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے ہے دوستوں اور ساتھیوں آپ اپنے گھر سے آئے اپنے پیروں سے چل کے آئے آپ کے پیر بھی کام کر رہے آپ کی آنکھیں بھی کام کر رہی آپ کا جسم بھی کام کر رہا آپ چلتے ہوئے راستہ دیکھتے ہوئے قدم بڑھاتے ہوئے اللہ کے اس گھر میں اپنے ماتھے کو ٹیکنے کے لیے آگئے مگر یاد رکھو ایک ایسا دن آنے والا ہے جس میں قدم بڑھانا چاہو گے نہیں بہا سکو گے دیکھنا چاہو گے نہیں دیکھ سکو گے آنکھیں ہوں گی مگر ان میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہوگی ہاتھ ہوں گے مگر وہ ہلیں گے نہیں پیر ہوگا وہ آپ کے جسم کی قوت کو اور آپ کے جسم کے بوجھ کو اٹھانے کے قابل نہیں رہے گا ایک دن آنے والا ہے جس میں یہ جسم بے جان ہو کے پڑ جائے گا اور اگر اس جسم کو بے جان ہونے کی حالت میں گھر کے بیڈ روم میں ایسے ہی چھوڑ دو تو کچھ وقت گزرے گا کہ یہ پھول جائے گا پھر یہ پھٹ جائے گا اور پھر اس میں سے وہ بدبو اور تعفن نکلے گا کہ اپنے بھی اس کا قریب جانے سے بھاگیں گے دوستو اور ساتھیوں انسان جب تک چلتا پھرتا رہتا ہے اس کے جسم میں طاقت اور توانائی رہتی ہے وہ ہر چیز کو دیکھتا اور سنتا ہے اس وقت وہ موت سے غافل ہو جاتا ہے اور اس دن کو بھول جاتا ہے جس دن جسم کی طاقت نکل جائے گی اس دن کو بھول جاتا ہے جس دن وہ نہ اپنی آنکھوں سے کام لے سکے گا نہ اپنے کانوں سے کام لے سکے گا نہ اس کے جسم کے اندر کسی طرح کی حرکت باقی رہے گی کامیاب انسان وہی ہے جو جسم میں جان طاقت اور قوت ہونے کے وقت موت کو یاد کر کے اپنی آخرت کی زندگی کی تیاری میں مصروف ہو جائے دوستوں ساتھیوں انسان کو تو مرنا ہے ہی پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی ایک انسان آپ ایسا نہیں دکھا سکتے جو ہمیشہ زندہ رہا ہو جس کو کبھی موت نہیں آئی باب لوگ کہتے ہیں حضرت خضر علیہ السلام ہے مگر میں اس بحث میں نہیں جاتا وہ ایک معمہ ہے محدثین بھی اس میں الگ اور مختلف رائے رکھتے ہیں اور مفسرین بھی اس میں اپنے انداز کی باتیں کہتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ قرآن یہ اعلان کرتا ہے کل وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا دنیا مَتَاعُ الْغُرُورِ کسی کو پہلے آئے گی کسی کو بعد میں آئے گی یہ تو ہو سکتا ہے کسی کو آج آئے کسی کو کل آئے لیکن موت کا مزہ ہر ایک کو چکھنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ گینا وعلیہ سلاوت والتسلیم تسلیم کے بارے میں نس سے قطعی ہے قرآن کہتا ہے وہ زندہ ہیں اور ہم نے ان کو زندہ آسمانوں میں اٹھا لیا لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ موت کا مزہ ان کو بھی چکھنا پڑے گا وہ دنیا میں آئیں گے اپنی بقیہ زندگی گزاریں گے اور عام انسانوں کی طرح سے موت سے ہم کنار ہو کے دنیا سے وہ بھی جائیں گے اگر کوئی بچتا موت سے تو ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل تھے کہ ان کو موت سے بچایا جا سکے میرے دوستو انسان کی موت تو آئے گی اور ایک دن جنازے اٹھنے ہیں ایک دن دنیا سے جانا ہے لیکن مرنے کے بعد ہوگا کیا کہاں جائے گا انسان کیا ختم ہو جائے گا میرے دوستوں اور ساتھیوں اسلام جو نظریہ پیش کرتا ہے وہ یہ ہے کہ موت کے بعد انسان ختم نہیں ہوتا بلکہ ایک دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے انسان کسے کہتے ہیں اس پر غور کرو آپ یہ جسم ہے اس جسم میں روح ہوگی تو یہ انسان ہے اور اس جسم سے روح نکل جائے گی تو یہ لاش ہے اس کو کوئی انسان نہیں کرے گا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو کہ موت جسم کو آئے گی موت روح کو نہیں آئے گی انسان کی روح اس جسم میں ہے انسان ہے روح نکل گئی یہ جسم مر گیا مگر روح تو زندہ ہے اللہ اس کو دوسری دنیا میں منتقل کر دیتا ہے روح نہیں مرتی روح منتقل ہو کہ کہاں جائے گی حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر شخص کے لیے دو ٹھکانے رب ذوالجلال نے بنائے ہر آدمی کا ایک ٹھکانہ جنت میں ہے ایک جہنم میں ہے ایک سیٹ جنت میں ہے دوسری سیٹ جہنم میں اللہ نے ہم میں سے ہر ایک کی دو سیٹیں ایک جنت میں ایک جہنم میں رکھی ہے اور ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ان میں سے جس کو چاہو کنفرم کرا لو اور جون سی سیٹ چاہو کینسل کرا لو میرے دوستوں اور ساتھیوں اللہ رب العزت کہتا ہے دونوں جگہ سیٹ ہے جنت والی سیٹ بھی ہے جہنم والی بھی ہے جنت والی کس کو ملے گی جہنم والی کس کو ملے گی دیکھو قرآن وضاحت کرتا ہے فاما من طغا واثر الحياه الدنيا فان الجحيم هي الماوى واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فان الجنه هي الماوى قران بكل كلير كت بتاوا कहता है तेरी सीट जन्नत में भी है जहन्नम में भी है اگر تو اپنے رب سے ڈر کر کے زندگی گزارے گا اور ہر قدم پر رب کی اطاعت کرے گا اور اس کی نافرمانی سے خوف زدہ رہتے ہوئے گناہوں سے دور رہے گا تو فنل هِيَ الْمَأْوَى تو جنت والی سیٹ تیری کنفرم ہو جائے گی اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا دنیا اگر تو سرکشی والی زندگی گزارتا رہا ت نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے کا گناہ ہر قدم پر کیا تو یاد رکھ تیری جنت والی کینسل ہو جائے گی فَإنَّ هِي <الْمَأْوَى> تو اب تیرا ٹھکانہ جہنم کے سوا کچھ نہیں میرے دوستوں اور ساتھیوں ہم میں سے ہر ایک کی ایک سیٹ جنت میں ہے ایک جہنم میں ہے میں تم سے پوچھتا ہوں میرا رب اور تمہارا رب سن رہا ہے یہ بتاؤ کہ تم کون سی سیٹ کو کنفرم کرانا چاہتے ہو جنت والی کی جہنم والی اور کون سی سیٹ کو کینسل کرانا چاہتے ہو اللہ رب العزت ہم سب کے لیے جنت والی سیٹ کو کنفرم کر دے اور جہنم والی سیٹ کو کینسل کرنا دے لیکن دوستو یہ کام صرف دعاؤں سے نہیں ہوگا یہ کام صرف تمناؤں سے نہیں ہوگا یہ کام صرف خواہشات کا اظہار کرنے سے نہیں ہوگا اگر جنت والی سیٹ کنفرم کرانا چاہتے ہو اور جہنم والی سیٹ سے بچنا چاہتے ہو تو آؤ کچھ کرنا ہوگا بتاؤ کرنے کے لیے تیار ہو بہت لمبے چوڑا کام نہیں ہے میں نے قرآن کی جو آیات پڑھی ہیں, اللہ رب العزت ان آیات میں صرف اور صرف چار کام ذکر کرنا اور کہتا ہے جس نے یہ چار کام کیے میں اسے کیا دوں گا دیکھو قرآن پہلے انعامات کا تذکرہ کرتا ہے اور بعد میں عمل کا ذکر کرتا ہے تاکہ انسان کے اندر اس انعام کو حاصل کرنے کی رغبت پیدا ہو کہتا ہے اے ایمان والو اٹھو بڑھو آگے چلو اے اللہ کس چیز کی طرف بڑھے کہاں آگے چلے فرماتا مغفرت من کو بڑھو آگے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے ذرا جھک کے اس سے معافی تو مانگو وہ تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جنت اور آگے بڑھو اور جنت میں داخل ہونے والوں کے ساتھ تم بھی شامل ہو جاؤ تمہارا رب دعوت دیتا ہے سارے جہان کے انسانوں کو کہ آؤ آؤ آؤ جنت کی طرف بڑھو اور جنت میں داخل ہونے والوں میں تم اپنے ناموں کو بھی شامل کر کسی انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رب ہر طرف سے لوگوں کو بلا رہا ہے کہ آؤ جنت کی طرف آؤ اگر سارے لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے اربوں کھربوں انسان ہوں گے تو جنت میں جگہ کہاں رہے گی اس لیے آگے اس سوال کو جو کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے رب زل جلال دور کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ جنت بہت بڑی ہے تم فکر مت کرو تم سب آ جاؤ گے تب بھی جنت میں کوئی کمی واقع نہیں ہو. اے رب کتنی بڑی ہے جنت اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے, ہے کہ تمہارے دماغ کے چھوٹے سے کمپیوٹر میں وہ فٹ ہی نہیں ہو سکتی اس لیے خدا اس کی چوہدی نہیں بیان کرتا صرف ایک چیز کو بیان کرتا ہے اور وہ ایسی چیز ہے کہ اس سے بڑی کوئی مسافت انسان کے ذہن میں آ نہیں سکتی فرماتا ہے إِلَى مِّن ربِّكُم وَجَنَّتٍ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضِ اے انسانوں جنت کی طرف بڑھو اور وہ جنت اتنی بڑی ہے اتنی بڑی ہے کہ تم سمجھ نہیں سکتے اس کی بڑائی بس ایک بات ذہن میں رکھو کہ جنت کی چوڑائی اتنی ہے کہ جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان ہے اور انسانوں تم جانتے ہو کہ ہر چیز کی لمبائی زیادہ ہوتا ہوتی ہے اور چوڑائی کم ہوتی ہے جب جنت کی چوڑائی بین سمائی والارض ہے تو جنت کی لمبائی کتنی ہوگی اس کو انسان سمجھ ہی نہیں سکتا رب الجلال کہتا ہے آؤ اس جنت کی طرف سے ابد سما ہوا جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے درمیانی حصے کے برابر ہے اے اللہ اس میں تو بڑی نعمتیں ہوں گی بالکل انگنت نعمتیں ہیں ما آئین ان رات والا ازن ان سنیت والا خفا اللہ کل بھی ہیں ایسی نعمتیں ہوں گی کہ ان نعمتوں کو کسی آنکھ نے پہلے سے نہیں دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے ان نعمتوں کی تعریف سنی ہوگی اور وہ ایسی نعمتیں ہیں کہ کسی کے ذہن میں ان کا خیال بھی نہیں اللہ ان نعمتوں کی طرف ہمیں بلاتا ہے لیکن پھر ایک جھٹکا دیتا ہے کہتا ہے یاد رکھو جنت میں نے تمہارے لیے بنائی ہے اس کو طرح طرح کی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ آؤ جنت کی طرف آؤ لیکن ایک شرط ہے اے اللہ وہ شرط کیا ہے فرماتا ہے وہ عدت جنت میں نے بنائی ہے اور تم کو دعوت بھی دیتا ہوں کہ آؤ مگر یاد رکھو جنت کی خوشبو بھی اسی کو میسر آئے گی جس نے اللہ پہ ڈر کر کے تقوے اور پرہیز والی زندگی گزاری ہوگی جس نے تقوے کی پرہیزگاری گاری کی زندگی نہیں گزاری من مانی زندگی گزاری ہے تو وہ جنت سے نہیں بلکہ اس کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا اے اللہ ہم سب نے بیک آواز کہا ہے کہ ہم جنت والی سیٹ کو کنفرم کرانا چاہتے ہیں اگر وہ کنفرم ہو سکتی ہے تو ہم ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہیں اور اے رب ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم بلا رحیم ہے غفار ہے ہماری جہنم والی سیٹ کو کینسل کر دیا اللہ کہتا ہے چار کام کر لو تم متقی ہو گئے جو متقی ہو گیا اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دو لیکن تم متقی تو بن اے اللہ میں متقی کیسے بن سکتا ہوں جنت کا مستحق کیسے بن سکتا ہوں جہنم کی سیٹ کنسل کینسل کرانے میں کیسے کامیاب ہو سکتا ہوں فرماتا ہے تو اپنے اندر چار خوبیاں پیدا کر لیں. مسلمانوں غور کرو قرآن کیا کہتا ہے آج امت کی سب سے بڑی بدنصیبی یہ ہے کہ امت نے اپنا رشتہ قرآن سے توڑ لیا ہے آج ہمارے گھروں میں قرآن ہے مسجدوں میں قرآن ہے چوبیس گھنٹے میں سے ہمیں بہت سا وقت کاروبار میں لگنے کے لیے ملتا ہے کھیتی باڑی کے لیے ملتا ہے اپنے بچوں اور بیویوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ٹائم ملتا ہے لیکن چوبیس گھنٹے میں ہمیں ٹائم نہیں ملتا تو قرآن کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کا ٹائم نہیں ملتا اور وہ لوگ وہ مسلمان جو قرآن کریم کچھ پڑھ لیتے ہیں تو وہ قرآن کے الفاظ کو پڑھنا کافی سمجھتے ہیں یاد رکھو علماء نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ قرآن صرف الفاظ کا نام نہیں ہے الفاظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام قرآن ہے. ہمیں الفاظ تو ہم نے پڑھ لیے معنی سے ہمیں کوئی مطلب نہیں اور اتنی بدبختی امت میں پھیل گئی ہے میں دکھ کے ساتھ کہتا ہوں مجھے آپ کے ہاں کے حالات کا علم نہیں میں جگہ جگہ جاتا ہوں حالات اتنے خراب ہیں کہ اگر کسی مسجد میں تفسیر اور درس قرآن ہوتا ہے اور نمازی سو ہیں تو تفسیر اور درس میں بیٹھنے والے پانچ اور دس سے زیادہ نہیں ہوتے یہ کس کی تفسیر ہے اللہ کے کلام کی تفسیر ہے کس کا درس ہے قرآن کریم کا درس ہے وہ مسلمان بھاگ کر کے اپنے گھر میں جا کے بیٹھتا بتاؤ امت کو ہدایت ملے گی تو کیسے بھی؟ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے نمازیں پڑھ لی روزے رکھ لیے حج کر لیا جماعت میں تھوڑا سا وقت لگا دیا ہم جنت کے ٹھیکیدار بن گئے یہ ہماری بھول ہے یاد رکھو نماز پڑھنا فرض ہے رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے مالدار کے لیے حج کرنا زکات دینا فرض ہے لیکن ان فرائض کو ادا کرنا آپ کے جنتی ہونے کے لیے کافی نہیں ہے ان فرائض کو ادا کرو اور ان کے ساتھ ساتھ چار کام اور کرو جن کو رب ربض جلال ان آیات میں ذکر کرتا ہے جب یہ چار کام ہوں گے ان فرائض کے ساتھ تو اللہ رب العزت ان چار کاموں کی برکت سے تیرے فرائض کو قبول کرے گا تیری نمازوں کو قبول کرے گا تیرا حج اور تیری زکات قبول ہوگی اور اگر تو نماز روزے میں تو لگا ہے لیکن قرآن کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوئی فکر تیرے اندر پیدا نہیں ہوتی تو یاد رکھ یہ تیری نمازیں یہ بخشوانے کا کام نہیں کر سکیں گے یہ تیرا حج تجھے خدا کی پکار سے نہیں بچا سکے گا یہ رمضان کے روزے تجھے جہنم کی آگ سے نہیں بچا سکیں گے جنت کی سیٹ کنفرم اسی وقت ہوگی جب قرآن کی تعلیم کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارے قرآن کیا کہتا ہے کہتا ہے نماز روزہ حج زکات کے ساتھ ساتھ چار کام اور کرو تو خدا تمہاری جنت والی سیٹ کو کنفرم کرے گا جہنم والی سیٹ کو کینسل میرے دوستوں وہ چار کام کیا ہے میں آپ کو ایک ایک کر کے ذکر کروں گا لیکن شرط یہ ہے کہ یہ طے کرو کہ ہم ان کو سن کر کے ان پر عمل کریں گے میرے دوستوں وہ کیا ہے اللہ رب العزت دے کو ذکر فرماتا ایک ایک کام کو سب سے پہلا کام الدین اللہ کہتا ہے کہ اگر تم متقی بن کر کے جنت کے حقدار بننا چاہتے ہو تو نماز روزہ حج زکات یہ فرائض ہیں ان کے ساتھ ساتھ چار کام اور کرو ان چار کاموں میں سے پہلا کام اللہ فرماتا ہے تیرے پاس پیسے زیادہ ہوں یا کم ہاتھ تنگ ہو یا کھلا ہوا تو طے کر لے کی زندگی کے آخری سانس تک ہر حال میں کچھ نہ کچھ پیسہ میں اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا رہوں گا جو نماز روزہ حج زکات کے ساتھ ساتھ صدقہ اور خیرات کرے گا رب ربدلال اس کے لیے جنت والی سیٹ کو کنفرم کرے گا اور جہنم والی سیٹ سے اس کی حفاظت فرمائے گا آج ہمارا حال کیا ہے اگر کوئی مانگنے آ جاتا ہے خاص طور پر میں تو کہتے ہم آپ نے دیر کر دی جناب میری تو ساری زکات نکل گئی یا میرے پاس کچھ نہیں ہے دینے کو ارے تیری زکات ہی تو نکلی ہے صدقہ دے اگر آج صدقہ نہیں دے گا تو کل جنت کی سیٹ کا مستحق بھی ہو نہیں بن سکے گا ہو سکتا ہے کہ خدا تجھے جنت کی نعمتوں سے محروم کر دے مسلمان زکات دینے کو کافی سمجھتا ہے اور وہ بھی کیسے دیتا ہے مجھ سے زیادہ آپ جانتے اور صدقہ خیرات سے بھاگتا ہے حالانکہ نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان خدا کے غضب سے اگر بچے گا تو ایک ہی شکل ہے کی صدقہ اللہ رب العزت کے غذب کو ٹھنڈا کرنے والی چیز ہے یہاں زکات کا تذکرہ نہیں ہے زکات کا تذکرہ اور اس کے فضائل اپنے مواقع پر قرآن و حدیث میں مذکور ہیں لیکن یہاں اللہ رب العزت صدقہ خیرات کی فضیلت بیان کرتا ہے اور دیکھو اگر انسان سے زکات ادا کرنے میں کوتاہی ہوئی ہو کچھ کمی رہ گئی ہو اس کے حق کو ادا کرنے میں کسی طرح سے گھپلا ہوا ہو اور وہ صدقہ بھی دیتا ہے تو رب الجلال اس کی اس کمی کو صدقے سے پورا کر کے اس کو فریضے کے فریضے میں کمی کرنے کے گناہ سے محفوظ فرما دے اور اگر تیرے تیرے کھاتے میں صدقہ ہائی نہیں تو بتا وہ کمی کیسے پوری ہوگی جو زکات میں رہ گئی ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں طے کرو کہ اگر ہمارے پاس ہوگا زیادہ دیں گے کم ہوگا کم دیں گے لیکن انشاءاللہ اللہ زندگی کے آخری سانس تک اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرتے رہیں گے اور دیکھو صدقہ کرنے میں ایک ایک گناہ کرتے ہیں لوگ دو گناہوں سے بچو صدقہ کرنے مسلمانوں اور گجرات کے لوگوں کو دینے دلانے کی عادت ہے ماشاءاللہ اللہ مگر دو گناہوں سے نہیں بچو گے تو تمہارا صدقہ بھی ضائع ہو گیا اور نام امال میں گنا لکھا جائے گا کون سے ہیں دو گناہ قرآن ان کو بھی ذکر کرتا ہے رب الجلال کیا کہتا ہے کہتا ہے ت نے صدقہ دیا کوئی رشتے دار ہے کوئی پڑوسی ہے کوئی غریب ہے گاؤں کا ہے وہ مانگنے آیا تو نے اس کو صدقے کے نام پر کچھ دیا اللہ کہتا ہے دے دیا تو نے دے کے بھول جا مرتے دم تک زبان پر کبھی لانا مت اسے اگر ت نے کبھی دینے کے بعد احسان جتا دیا تو یاد رکھ تیرے صدقے کا اجر و ثواب ظاہر ہو جائے اور تیرے نام اعمال میں احسان جتانے کا گنا بھی لکھ دیا جائے گا. میرے دوستوں اور ساتھیوں خاص طور پر جب ہم کسی رشتہ دار کی مدد کرتے ہیں اس کو ضرورت پر کچھ تعاون کرتے ہیں اور پھر اس رشتہ دار سے یا پڑوسی سے انبن ہوتی ہے تو فورن ہماری زبان پر آتا ہے کہ میں نے فلا وقت میں اس کی مدد کی تھی آج یہ میرے مقابلے پر آ رہا ہے خدا کہتا جیسے ہی تو یہ بات زبان سے ادا کرے گا تیرے صدقہ خیرات کاجر و ثواب ضائع ہو جائے اس لیے دو اور کبھی اس کا تذکرہ مت کرو کبھی زبان سے اس کو ذکر مت کرو کبھی دل میں اس کا خیال بھی مت لاؤ کیوں جو تم نے دیا ہے اس کا فائدہ اس کو پہنچے یا نہ پہنچے اصل فائدہ تو تم کو پہنچے رہا ہے. پھر تم ذکر کر کے اپنے آخرت کے فائدے کو پھر ضائع کر تو پہلی چیز طے کرو کہ انشاءاللہ صدقہ اللہ خیرات دیں گے اور کبھی احسان نہیں جتائیں ہے دوسرا گنا اللہ کہتا ہے صدقہ دے لیکن اس کو خراب مت کر اور وہ دوسرا گنا کیا ہے کوئی مانگنے آتا ہے تو نے اس سے کہا کہ شام کو آنا وہ شام کو آیا تو اس سے کہا صبح کو آنا صبح کو آیا تو اس سے کہا تمہارا یہی کام ہے اب دیکھو تھیلا اٹھا کے آ جاتے ہو جاؤ پھر آنا اس کو دس چکر لگواتا ہے پانچ چھ مرتبہ اس کو دوڑاتا ہے پھر کچھ پیسے رکھتا ہے اس کے ہاتھ خدا کہتا ہے تو نے اسے تکلیف پہنچا کے دیا یاد رکھ تیرا پیسہ بھی گیا تیرا آجر و بھی گیا تو کون تھا اسے تکلیف پہنچانے والا آج یہ تیرے در پہ مانے خلاع ڈر اس خدا سے جو ایسا بھی کر سکتا ہے کہ اس کو تیری جگہ بٹھا دے جو اس کی جگہ کھڑا کر دے تو کون ہوتا ہے اسے تکلیف اور دیکھو قرآن کے الفاظ پر غور کرو اللہ کتنا جلال میں ہے ایک جگہ فرماتا ہے قولم عروف اللہ کہتا ہے آنے والے سے میٹھی گفتگو کر لینا اور اچھی طرح سے بات کر لینا گرمی میں آیا ہے اسے بٹھا کے ایک گلاس پانی پلا دینا اور نرم گفتگو کرنا یہ بہتر ہے اس دینے سے جو اسے تکلیف پہنچا کر کے دیا جائے مت دے خدا نہیں کہتا کہ میرے بندے کو دے خدا کہتا ہے کہ میرے بندے کے دن کو تکلیف مت پہنچا اگر تو نے اس کو تکلیف پہنچا دی تو خدا تیرے دینے کے عجر و ثواب کو ضائع کر دے ہمارا <وَالْعَدَى> حال کیا ہے ایک نوجوان ہے وہ آتا ہے مانگنے کے لیے تو ہم میں سے بہت سو کی عادت ہے ہم اسے ڈانٹتے ہیں پہلے کہ جوان ہے طاقت پر ہے ارے کام کیوں نہیں کرتا مانگ کے کیوں کھانے کی عادت ہے دین اللہ ہم اسے دس باتیں سناتے ہیں اور پھر کچھ ہاتھ پر رکھتے ہیں دروز خدا سے آج اس نے اس کو مجبور بنا دیا ہے یاد رکھو وہ ہم میں سے کسی کو بھی اس حالت پر پہنچا سکتا ہے جس حالت پر آج وہ غریب ہمارے سامنے کھڑا ہے اللہ کہتا ہے میرے بندوں کو زلیل مت کرو بے عزت مت کرو جس کو چاہتا ہوں میں رزق کو دیتا ہوں اور جس کو چاہتا ہوں رزق سے محروم کر دیتا ہوں یہ تو میرا کام ہے اس لیے میرے دوستو اگر جنت والی سیٹ کنفرم کرانا چاہتے ہو تو چار کام کرو نماز روزہ حج زکات کے ساتھ ساتھ پہلا کام یہ ہے کہ یہ طے کرو کہ زندگی کے آخری سانس تک جو ہم سے بن پڑے گا ہم خدا کی راہ میں سب کا خیرات کرتے رہے اور نہ کبھی احسان جتائیں گے اور نہ کبھی تکلیف پہنچا کر کے خدا کے کسی بندے کو دیں گے اللہ رب العزت ان دونوں گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق اللہ کرنا ہے اللہ دوسری خوبی چار خوبیاں پیدا کرو نماز بھی پڑھ روزہ بھی رکھ حج بھی کر زکات بھی دے لیکن جنتی بننا چاہتا ہے تو ان فرائض کے علاوہ اپنے اندر چار خوبیاں پیدا کر دوسری خوبی کیا ہے مسلمانوں غور کرو دوسری خوبی کیا ہے اللہ کہتا ہے اگر جنتی بننا چاہتا ہے تو اس بات کو طے کر کہ زندگی کے آخری سانس تک ہمیشہ اپنے غصے کو میں قابو اور کنٹرول میں رکھوں جو غصے کو قابو اور کنٹرول میں رکھے گا ربض الجلال اس کو جنت کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے گا تیرا غصہ قابو میں نہیں ہے کبھی تو بیوی بی سے لڑتا ہے کبھی تو پڑوسی سے لڑتا ہے کبھی تو خاندان والوں سے لڑتا ہے ہر ایک سے تو بکواس کرتا ہے اور لڑتا جگڑتا ہے تیرا غصہ قابو میں نہیں ہے تو یاد رکھ تیری جنت والی سیٹ کینسل ہو سکے ربز الجلال جس کو چاہے بخش دے وہ تو ارحم الراہمین ہے لیکن قرآن جو کہتا ہے قرآن جو بیان کرتا ہے اس میں دوسری صفت یہی ذکر کی گئی ہے کازین القیت میرے دوستوں ہمارے ہاں جامعہ قاسمیہ مدرسہ شاہی میں دار الفتا ہے یاد رکھو غصہ اتنی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے آج خاندانی رشتے ٹوٹ رہے ہیں گھر برباد ہو رہے ہیں اور لوگ اپنی اولاد کی طرف سے پریشان ہو رہے ہیں ہمارے ہاتھ دار الفتا میں جو استفتا آتے ہیں اس میں سے بہت بڑی مقدار میں ایسے استفتہ کی ہوتی ہے جس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ مولانا صاحب مفتی صاحب میں نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دے دی اب بتاؤ میرا گھر بسے تو کیسے بسے قوت ہے اللہ غصے میں طلاق دے دی جب تیرے قابو میں تیرا غصہ نہیں ہے تو بتا تو خدا کی پکڑ سے بچے گا تو کیسے بچے گا خدا کا غصہ اگر بھڑک گیا تو تو کیسے بچ سکے گا خدا کا غصے سے اگر تجھے بچنا ہے تو ہمیشہ اپنے غصے کو قابو میں رکھنا پڑے گا جو اپنے غصے کو قابو میں رکھے گا وہ خدا کے غصے سے بچنے میں کامیاب ہوگا میرے دوستوں اور ساتھیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کر کے دکھایا آج مسلمان دنیا میں پریشان ہیں اسی لیے کہ اس کے اندر غصہ ہے اس کے اندر جذبہ انتقام ہے میں کہا کرتا ہوں اور ایک بات کہہ رہا ہوں میری بات کو سنو مسلمان آج انتقام کے جذبے سے چور ہے اور کہتا ہے کہ جو ہمیں پریشان کر رہے ہیں ہمیں ان سے دو دو ہاتھ کرنے کا موقع دیا جائے اجازت دی جائے اسلام صرف المت اللہ کے لیے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے اجابت دیتا ہے مقابلہ کرنے کی اجابت دیتا ہے لڑائی کرنے کی اجابت دیتا ہے دشمن کو پیچھے ڈھکیلنے کی لیکن آج مسلمان صرف اور صرف انتقامی جذبے سے متاثر ہو کر کے لڑائی کرنا چاہتا ہے اور اس کو اسلام کا نام دے کر کے بدنام کرنا چاہتا ہے یاد رکھو اسلام میں انتقام لینا اور دوسرے سے بدلہ لینے کے لیے آگے بڑھنا اس کو اس کی کسی صورت میں اجازت نہیں دی گئی ہے اور اگر اجازت دی بھی گئی ہے تو میں اس آیت کو بھی پیش کروں گا جس میں اجازت دی گئی ہے مگر ایک شرط لگائی گئی ہے میرے دوستوں ساتھیوں اگر غصے کو قابو میں رکھو گے تو اللہ اس کی برکت سے تمہارے دشمنوں کو تمہارے سامنے جھکنے پر مجبور کرتے ہیں اور اگر غصہ قابو میں نہیں ہوگا تو اپنے بھی دشمن بن جائیں گے اور آج یہی ہو رہا ہے آدمی کا غصہ قابو میں نہیں ہے زبان سے وہ دوسروں کو تکلیف پہنچا رہا ہے جو اس کے سگے اور اپنے ہیں وہ بھی اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت یہ تھی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ ہمیشہ غصے کو قابو میں رکھتے ایک یہودی عالم تھا مدینہ المنورہ میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف نشانیاں اپنی کتاب تورات میں پڑھی تھی اس میں ایک نشانی یہ بھی تھی کہ آپ غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے اس نے ساری نشانیاں چیک کر لی تھی یہ ایک نشانی رہ گئی تھی اور وہ بڑا مشہور یہودی عالم تھا ایک دن وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا تھا کہ کچھ غرابا آئے آپ کے پاس ان کے چہرے سے پتہ چل رہا تھا ان کے پیٹ خالی ہیں اور یہ بھوکے پیاسے ہیں نبی کریم علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے کہ کچھ لا کے ان کو پیش کروں لیکن آقا کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا حدیث شریف میں آتا ہے دخل ثم تم آپ اندر گئے پھر خالی ہاتھ واپس آگئے کیونکہ آپ کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا اس یہودی نے محسوس کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پریشان ہے اس کو موقع ہاتھ لگ گیا اور اس نے کہا آپ کیوں پریشان ہیں آپ نے کہا میں ان کی ضیافت کرنا چاہتا ہوں میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے ان بھوکوں کو کیا پیش کروں اس نے کہا بالکل پریشان مت ہوئیے آپ مجھ سے جتنا کہیں گے اتنی کھجوریں میں آپ کو قرض دے دوں طے ہو گئی دس کلو کھجور مثال کے طور پر آپ نے اس سے دس کلو کھجوریں لی اور ان غریبوں میں تقسیم کر اور یہ طے ہوا کہ آج سے ایک ہفتے کے بعد میں تیرا قرض ادا کروں وہ یہودی عالم تھا بڑا تیز تھا اسے تو آپ کا غصہ چیک کرنا تھا وہ تین دن کے بعد آ گیا آپ مجلس میں بیٹھے تھے اس نے آ کر کیا آپ کو برا بھلا کہنا شروع کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرا قرض ادا نہیں کرتے آپ نے مجھ سے لیا ہے اور دیتے نہیں ایسا لگتا ہے کہ آپ کا خاندانی عمل یہی ہے آپ کے باپ دادا نے نازب اللہ آپ کو یہی سکھایا اور جو اس کے منہ میں آیا وہ بکواس کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ بڑے غصے ہوئے فرمایا حضرت آپ اجازت دیجئے میں اس کا سرا بھی قلم کرتا آپ نے فرمایا نہیں عمر ایسا مت کرو عمر جاؤ فلاں جگہ کھجورے رکھی ہیں اس کو دس کلو کھجوریں جو اس نے دی تھی وہ دے دو اور دیکھو عمر تم نے اسے ڈاٹا بھی ہے اس لیے دو کلو اور دے دینا حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو لے کے گئے اور دس کلو تول کے اسے دی اور پھر دو کلو اور دی اس نے کہا یہ نہیں چاہیے مجھے حضرت عمر نے کہا آقا کا حکومت پکڑ اسے اور چل جانا وہ کہنے لگا عمر مجھے پہچانا تم نے حضرت عمر نے کہا نہیں مجھے تجھے پہچاننے کی بھی ضرورت نہیں تو جیسے لوگوں کو میں پہچاننا بھی نہیں چاہتا اب نے کہا عمر مجھے پہچانو حضرت عمر خاموش ہوئے تو اس نے کہا میں فنا پادری ہوں تو حضرت عمر کو بڑا افسوس ہوا فرمایا تو پادری ہے اپنے مذہب کا تجھے میرے آقا کی حیثیت اور مرتبے کا علم ہے پھر بھی نے شان میں اتنی کچھ تاخی کی وہ کیا کہتا ہے دیکھو وہ فوراً جواب دیتا ہے کہتا ہے اے عمر میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام نشانیوں کو پرکھ لیا تھا ایک نشانی رہ گئی تھی وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ غصے کے وقت وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے عمر تم گواہ رہنا میں نے سب کے سامنے ان کو برا بھلا کہا ان کے آبا و اجداد کو برا بھلا کہا ان کے خاندان کو برا بھلا کہا وہ مسکراتے رہے اور غصے کے وقت انہوں نے اپنے آپ کو قابو میں رکھا عمر گواہ رہنا اشہد اللہ الہ الا اللہ وہ اشد ال محمد کلمہ پڑھ کر کے وہ دین میں داخل ہو گیا میرے دوستوں اور ساتھیوں آج غصے سے بے قابو ہو کر کے ہم نے اپنی حیثیت کو گھٹا دیا ہے آؤ طے کریں کہ ہم ہمیشہ اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول میں اچھا غصے کو قابو میں کیسے کیا جائے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ بھی احادیث میں ذکر فرماتے ہیں غصہ شیطان دلاتا آتا ہے لہذا جب غصہ آئے تو سب سے پہلے پڑھو شریفی اللہ اس کی برکت سے تمہارے غصے کو ٹھنڈا کرتے ہیں آقا فرماتے ہیں غصہ آتا ہے تو ہوتا کیا ہے انسان لیٹا ہوا ہے کسی پر غصہ آیا تو وہ پہلے اٹھ کے بیٹھتا ہے پھر غصہ بڑھتا ہے تو وہ کھڑا ہوتا ہے پھر غصہ بڑھتا ہے تو دونوں گتھم گھا ہو جاتے ہیں آکا فرماتے ہیں تجھے غصہ آ رہا ہے تو کھڑا ہے بیٹھ جا خدا اس کی برکت سے تیرے غصے کو ٹھنڈا کر دے تو بیٹھا ہوا ہے تو جو غصہ آیا تو لیٹ جا خدا اس کی برکت سے تیرے غصے کو ٹھنڈا کر دے تُو نے دائیں طرف کروٹ لے رکھی ہے کسی پر غصہ آیا تو اپنی کروٹ کو بائیں طرف لے کروٹ بدلنے سے بھی خدا تیرے غصے کو ٹھنڈا کر دوستو اور ساتھیوں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی رہنمائی فرمائی ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کی ایک ایک حدیث اور آپ کا ایک ایک عمل قرآن کی شرح تھا کسی صحابی نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ انہا سے پوچھا کہ نبی کا اخلاق اور کردار کیا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ انہا نبی کے اخلاق اور کردار کو نہیں ذکر کرتی فرماتی ہیں تم قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں اور پڑھتے ہیں تو کان خلوک القرآن نبی کے اخلاق اور کردار کو سمجھنا ہے تو قرآن کے سپاروں میں ان کو تلاش کرو قرآن کی آیات میں ان کو کھنگالو جو کچھ قرآن میں موجود ہے وہ نبی کی زندگی میں جو کا تو موجود میرے دوستوں اور ساتھیوں آؤ آو ہم بھی طے کریں کہ ہمیشہ اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول جو غصے کو قابو میں رکھے گا اللہ قرآن کریم میں اس سے یہ عہد کرتا ہے کہ جب تو مرے گا میں تیرے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دوں گا اور تیرا نام متقیوں کی فہرست میں شامل کر دوں گا اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے في عن الناس دوستو غور کرو قرآن کیا کہتا ہے ہمیں قرآن پڑھنے کی سمجھنے کی توفیقی نہیں ہوتی وقت ہی نہیں ملتا ہے اللہ کہتا ہے متقی اور جنتی بننا چاہتے ہو تو چار خوبیاں پیدا کرو نماز روزہ حج زکات کے ساتھ ساتھ یہ چار خوبیاں تمہارے اندر ہونی چاہیے ان میں سے دوسری خوبی تیسری خوبی کیا ہے اللہ بب العزت فرماتا ہے اگر کسی انسان نے تجھے تکلیف پہنچائی ہے تجھے نقصان پہنچایا ہے تجھے پریشان کیا ہے تو اگر جنتی بننا چاہتا ہے تو بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر آج تو اس کو معاف کرے گا کل تیرا خدا تجھ کو معاف کرے گا میرے دوستوں اور ساتھیوں بتاؤ ہم معاف کرتے ہیں یا بدلہ لیتے ہیں اور بدلہ لینے میں بھی, بھی حد سے آگے بڑھتے ہیں عن الناس اللہ کے بندوں کو معاف جو کرے گا اور بدلہ لینے کے بجائے درگزر سے کام لے گا اللہ جنتیوں کی فہرست میں اس کے نام کو شامل کر دے گا دے کوئی یہاں نماز روزہ کا تذکرہ نہیں ہے غور کرو اخلاق اور کردار کو ربض جلال انسانوں کے درست کرنا چاہتا ہے اور ہم اپنے اخلاق کو اتنا خراب کر چکے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے اسلام سے دور بھاگ رہے ہیں متقی اور جنتی وہ ہے جو بدلہ لینے کے بجائے لوگوں کو معاف کرے اگر تو آج معاف کرے گا تو تیرا خدا تجھ کو کل معاف کرے گا ایک صحابی ایک صحابی اپنے غلام کو کسی غلطی پر سزا دے رہے تھے پیچھے سے نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور وہ سزا دے رہے تھے آپ نے انہیں دیکھ لیا اور قریب جا کے فرمایا کیا بات ہے کیوں مارتے ہوئے تھے انہوں کا حضور اس نے فلا فلا فلا غلطی کی ہے اس لیے مار رہا آپ نے فرمایا تمہیں پتا ہے تم صبح پہ شام تک کتنے گنا کرتے ہو اگر خدا تمہاری پکڑ کرنے لگے تو بھاگنے کا راستہ ملے گا تم اس کی غلطیوں کو ذکر کر کے اس کو سزا دے رہے ہو تمہارا رب بھی اگر تمہیں سزا دینے لگے تو تمہیں کہیں پناہ کی جگہ نہیں ملے گی وہ صحابی بالکل خاموش اور اتنا اثر ہوا اتنا اثر ہوا اسی وقت کہنے لگے کہ یہ آقا میں نے اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دیا میرے دوستوں اور ساتھیوں غصہ آنا ایک فطری چیز ہے اگر کوئی یہ کہے مجھے غصہ ہی نہیں آتا تو وہ گدھا تو ہو سکتا انسان نہیں ہو سکتا غصہ تو آئے گا مگر غصے کو قابو میں کرنا یہ ہے کمال کی جی انسان اپنے غصے غصے میں پاگل اور دیوانہ ہو کر الٹی سیدھی حرکتیں کرنے لگے تو اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہا. میرے دوستو قرآن کیا کہتا ہے قرآن کہتا ہے بدلہ مت لو بلکہ معاف ہو لیکن اگر تم بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو قرآن ایک شرط ذکر کرتا ہے کیونکہ اسلام دین فطرت ہے جب انسان کو کسی کی طرف سے تکلیف پہنچتی ہے تو فطری طور پر اس کے اندر بدلہ لینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے تو قرآن ایک طرف تو یہ کہتا ہے بدلہ مت لو معاف کرو اور دوسری طرف کہتا ہے اگر بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو شرط ہے اے اللہ وہ کیا شرط ہے فرماتا ہے وہ ان سبر تم لہ خری قرآن کہتا ہے اگر تم بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو جوش میں جذبے میں بدلہ مت لینا ہوش میں بدلہ لینا اور بدلہ لینا ہی چاہتے ہو تو سامنے والے کو اتنی ہی تکلیف پہنچانا جتنی تکلیف اس نے تم کو پہنچائی ہے اگر تم نے بدلہ لیتے وقت اس کو ایک کے بجائے دو تماچے لگا دیے تو خدا کہتا ہے اب تم ظالم ہو وہ مظلوم ہے خدا کی رحمت اس کے ساتھ ہے خدا کی رحمت تمہارے ساتھ نہیں ہے وہ تم تم اور آگے کیا کہتا ہے وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ اور اگر تم بدلہ نہ لو بلکہ صبر کرو اسے معاف کر دو تو اللہ کہتا ہے صبر کرنے والوں کو میں اجر عظیم سے مالا مال کروں گا میرے دوستوں اور ساتھیوں ہمارے آقا حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس تعلیم پر عمل کر کے دکھایا آپ جب مکے میں تھے تو مکے کے کفار ظلم و ستم کے پہاڑ آپ کے اوپر اور آپ کے ساتھیوں پر توڑا کرتے تھے جس کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں لیکن آپ جب ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی تو اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مدینے چلے جائیں آپ مدینے آئے ایک سال دو سال چند سالوں میں اللہ نے اتنی قوت عطا فرمائی آپ کو کہ حکم دیا کہ اے نبی جس مکے سے آپ کو ذلیل و خار ہو کر نکلنا پڑا تھا آپ اس مکے کی طرف چلیے ہم آپ کو فتح و نصرت سے مالا مال کریں گے آپ صحابہ کرام کے لشکر جرار کو لے کے مکے میں داخل ہوتے ہیں وہ مکے کے ظالم جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کی تھی آج ان میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ آپ کا اور آپ کے ساتھیوں کا مقابلہ کر سکے وہ گردن جھکائے کھڑے تھے اللہ اکبر دیکھو نبی یہ برحق کو بھی غصہ آ رہا ہوگا اور سب سے زیادہ عذیت تو آپ کو ہی پہنچائی گئی تھی لیکن نبی تو قرآن کی تعلیمات پر عمل کر کے دکھایا کرتا ہے عَنِ <النَّاس> کیسے لوگوں کو معاف کیا آپ مکے پہنچے ہر میں مکی میں داخل ہوئے کابت اللہ کے پاس بیٹھ گئے وہ سرداران قریش کو قیدی بنا کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر آپ کے سامنے پیش کیا دی. آپ نے پوچھا کہ تم خود بتاؤ تمہارے جرم کی تمہیں کیا سزا دی جائے انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بڑے پاپی ہیں ہم نے بہت ظلم کیے ہم نے بہت گنا کی آپ ہمیں جو بھی سزا دیں گے وہ ہمارے گناہوں کے مقابلے میں کم ہو لیکن ہم یہ چاہتے ہیں آپ ہمیں معاف کرتے ہیں. تو آقا چہرہ اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ معاف کرنا تو دور کی بات ہے آج میں تمہارے گناہوں کو ذکر کر کے تمہیں شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتا جاؤ میں نے تم سب کو معاف یہ کون لوگ تھے جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمنوں کو معاف کرتے ہیں یا بدلہ لیتے ہیں معاف کیا بدلہ نہیں لیا اس کا نتیجہ کیا نکلا قرآن کیا کہتا اذا جاء نصر افواج اللہ کہتا ہے جب میں نے آپ کی مدد کی اور مکہ مکہ فتح ہو گیا ادھر مکہ فتح ہوا ادھر آقا نے کہا میں نے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا عربوں میں کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا تھا اگر جھگڑا چلا ہے تو دادا کے زمانے پہ جھگڑا چلتا تھا اور وہ پوتا پر پوتے تک وہ برابر انتقامی کارروائی ہوتی رہتی تھی کوئی کسی کو معاف نہیں کرتا تھا جب آخا نے معاف کیا تو اربوں کی آنکھیں کھلی اور ہر ایک قبیلے کے لوگ دوسرے قبیلے کے لوگوں سے کہنے لگے کہ جو شخص اپنے دشمنوں کو معاف کر دے وہ اس قابل ہے کہ اس کے دین کو قبول کر لیا جائے اسی کو قرآن کہتا ہے جا مکے کے فتح ہونے کے بعد آپ نے دیکھا کہ لوگ جوک درجوک دین اسلام میں داخل ہو گئے میرے دوستوں اور ساتھیوں معاف کرنے والے بنو بدلہ لینا کمال کی بات نہیں ہے معاف کرنا کمال کی بات ہے اور آج مسلمان کہ اندر سے یہ جذبات ختم ہو گئے ہیں نہ اس کا غصہ اس کے قابو میں ہے نہ وہ معاف کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے یہ ساری مصیبتیں ہماری اپنی بدعمالیوں کی بنیاد پر ہے ہم نے قرآن کو چھوڑا ہم نے اپنے کیریکٹر اور کردار کو خراب کیا ہم نے اپنے رب سے اپنے رشتے کو کمزور کیا آؤ ہم طے کریں کہ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم بدلہ لینے کے بجائے لوگوں کو معاف کریں گے میرے دوستوں اور ساتھیوں آخری بات یہ قرآن ہے جو ہر ایک کے دل کو موم کر دیتا ہے یہ قرآن ہے جو انسان کے حواس پر حاوی ہو جاتا ہے یہ قرآن ہے جو انسان کے دماغ کے اندر اثر پیدا کرتا ہے قرآن کی مجلس سے بہتر کوئی مجلس ہو نہیں سکتا لیکن آج امت قرآن کو ایک نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ, نعوذ باللہ ایک بیکار چیز سمجھ کے پیچھے چھوڑ دی بتاؤ امت سمرے گی تو کیسے سمرے گی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے قرآن اللہ کی کتاب ہے اسی کی وجہ سے قوموں کو عزت ملے گی اور اسی کی وجہ سے قومیں زلیل و خار ہوں گی اور پھر آپ نے وضاحت کی کہ جب قوم اللہ کے اس کلام سے اپنے رشتے کو مضبوط کرے گی اس کو آگے رکھے گی اپنا مقتدا اور پیشوا بنائے گی تو اللہ قرآن کی برکت سے اس کو عزت دے گا اور جب قوم اس کو پسے پش ڈالے گی اور اس کو چھوڑ بیٹھے گی تو اس کو چھوڑنے کی نحوست سے قوم زلیل و خار ہوتی رہی میرے دوستو چوتھی خوبی کیا ہے والذین اذا فعلوا فاحشتا او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله اللہ, اللہ کہتا ہے چوتھی خوبی بیتنے اندر پیدا کب تو نماز روزہ حج زکاة تو کرتا ہے مگر یہ بتا کہ جب تجھ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو تیری آنکھوں میں آنسو آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں جب تج سے خدا کا کوئی حکم ٹوٹ جاتا ہے تو تیرا دل تڑپتا ہے کہ نہیں تڑپتا جب خدا کی کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے تو تجھے بےچینی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی اگر نہیں ہوتی تو یاد رکھ جنت والی سیٹ کینسل ہوگی اور جہنم کے دروازے کھل جائے گناہ ہونا کوئی عیب کی بات نہیں ہے گناہ تو انسانی سے ہوگا فرشتوں سے گنا نہیں ہوتا لیکن عیب کی بات کیا ہے کہ کی انسان گناہ کرے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہو کر توبہ و استفار نہ کرے انسان گناہ کرے اور ندامت کا اظہار نہ کرے انسان گنا کرے اور سچے دل سے توبہ نہ کرے اللہ کو یہ ادا بہت زیادہ ناپسند آج مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ نماز روزہ تو کریں گے اور پھر گناوں کی دلدل میں دھسے رہیں گے اور معافی کی توبہ کی توفیق ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من الذنب ذنب له جس نے گناہ کرنے کے بعد سچے دل سے توبہ کر لی تو اب وہ ایسا ہو گیا گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا اتنے لوگ بیٹھے ہیں میں پوچھتا ہوں کہ چوبیس گھنٹے میں کبھی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رونا آتا ہے ہم میں سے کسی کو وہ خدا جو پیٹ بھرنے کو کھانا دیتا ہے پیاس بجھانے کو پانی دیتا ہے جس نے آنکھوں میں روشنی دے رکھی ہے کانوں میں سننے کی طاقت دے رکھی ہے پیروں میں چلنے کی قوت عطا کر رکھی ہے اسی خدا کی ہم نافرمانی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں گناہ ہم کرتے ہیں مگر وہ اپنے آتا اور جود و سخا کے سلسلے کو بند نہیں کرتا یہ اس کا کرم اور اس کا فضل بتاؤ اگر گناگار کی آنکھوں کی روشنی وہ چھین لے تو کون سی طاقت ہے جو آنکھوں میں روشنی پیدا کر اگر گناہ گار کو وہ پاگل اور دیوانہ بنا دے تو کون اس کو عقل دے سکتا ہے اگر گناگار سے وہ کھلانے اور پلانے کی نعمتوں کو چھین لے تو کون اس کے پیٹ کو بھر سکتا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں صبح پہ شام ہو جاتی ہے اور شام سے صبح ہو جاتی ہے گناہوں پر گنا ہوتے ہیں لیکن کبھی ندامت کا اور آنسو بہانے کا ہمیں تصور بھی ہمارے ذہن میں پیدا نہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث شریف میں فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن میدان محشر میں اللہ اپنے چند بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا اس میں ایک بندہ فرماتے ہیں وہ ذکر اللہ خالین ففابت آئی ہو وہ شخص بھی ہے جو تنہائی میں اپنے رب کو یاد کرے اور پھر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے ہم میں سے کتنے لوگ روتے ہیں اپنے رب کے ساتھ میرے دوستوں اور ساتھیوں رونا بڑی اچھی صفت ہے ہمارے اکابر اور اولیاء اللہ سب کچھ ہونے کے باوجود ایسا گر تھے اپنے رب کے سامنے جیسے چھوٹا بچہ کوئی ماں کے پاس بیٹھ کر کے روتا حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحیم اللہ کے بارے میں ہم نے اپنے گھر کے افراد سے سنا کہ حضرت کا معمول تھا کہ فجر کی نماز جماعت سے مسجد میں پڑھتے اور پھر مسجد میں رکتے نہیں تھے دعا کے بعد فوراً مسجد سے نکل کے گھر پہنچتے گھر میں ایک کمرہ تھا چھوٹا تھا جو مخصوص تھا حضرت کی عبادت کے لیے حضرت فجد کے بعد وہاں جا کے بیٹھتے اور اپنی تسبیحات پوری کرتے اور اس قدر الہاؤ زاری ہوتی کہ باہر تک ہچکیوں کی آواز آتی جو کپڑا وہاں رکھا رہتا تھا تولیہ وہ آنسو سے تر ہو جاتا یہ کون ہے شیخ السلام ہے یہ کون ہے دارم دیوبند کے شیخ الحدیث ہے یہ کون ہے یہ وہ محدف ہے جس نے تیرہ سال مسجد نببی میں حدیث شریف کا درس دیا ہے جس کے ہزاروں شاگرد اور لاکھوں مریدین ہیں لیکن اپنے رب کے سامنے بلک رہا ہے. کیوں رجل ذکر اللہ خالین ففاوت آئی کا مصداق کیسے بنے گا بغیر والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله حديث شريف ما اتاه نبي كريم صلى الله عليه وسلم فرماتے الله کو دو قطرے بہت ایک تو خون کا وہ قطرہ جو میدان جہاد میں اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کے لیے گرے اللہ گرنے سے پہلے اس کو قبول فرما دیتا اور دوسرا آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے کسی کی آنکھ سے گرے اللہ گرنے سے پہلے اسے قبول فرما دیتا اور حدیث شریف میں یہاں تک فرمایا گیا تیرے آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ارے اگر تھوڑا سا آنکھ گیلی ہو گئی چھوٹا سا قطرہ نکلا کتنا چھوٹا کتنا چھوٹا فرمایا مکھی کے سر کے برابر اس سے صرف تیری پلک کا ایک حصہ گیلا ہوا یاد رکھ جہنم کی آنکھ کو بجھانے کے لیے یہی کام مگر تو روتا ہی نہیں تو اپنے رب کے سامنے جھکتا ہی نہیں تو تو سینا تان کے چلتا ہے اور اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار کہتا ہے کیوں اس کے کہ میں تو نماز پڑھتا ہوں روزہ رکھتا ہوں حج کرتا ہوں زکات دیتا ہوں دین کے کاموں میں حصہ لیتا ہوں ارے گناہ جو ہوتے ہیں ان کو تو معاف کروا لے ور ساری نیکیاں بہا کے لے جائیں گے فعلوا او ذکروا اللہ میرے دوستوں اور ساتھی آج امت بہت پریشان ہے جان مال عزت آبرو ہر چیز داؤں پر لگی ان پریشانیوں کی مختلف وجوہات میں سے ایک وجہ وہ ہے جس کو قرآن دوسری جگہ ذکر کرتا ہے میں نے کہا تھا کہ قرآن ہی سناؤں گا آپ کو دیکھو قرآن میں اللہ دوسری جگہ کیا کہتا اللہ وما كان معذبهم وهم يستغفرون قرآن کہتا ہے کہ اے نبی جب تک آپ کی ذات بابرکت امت کے درمیان موجود ہے میں آپ کی برکت سے اس امت کو فتنوں سے آفتوں سے عذاب سے محفوظ رکھوں گا اور جب آپ دنیا پہ چلے جائیں گے تو آپ کے جانے کے بعد یہ امت جب تک توبہ و استغفار کرتی رہے گی اس وقت تک فتنوں اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گی آج امت نے یہ کام چھوڑ دیا دیکھو ہر طرف سے آفتیں ٹوٹ رہی ہیں اور نکلنے کی راہ نہیں مل رہی ہے اس لیے طے کرو ایک بار کہ روز آنا ہم میں سے ہر ایک یہ طے کرے کہ روز آنا استغفر اللہ عظیم کی ایک تسبیح میں صبح کو پڑھوں گا اور ایک تسبیح شام کو پڑھوں گا دیکھو صبح کو تم نے تسبیح پڑھی دن بھر کے گناہ معاف ہو جائے شام کو پڑھی رات بھر کے گنا معاف ہر وقت انسان سے گنا ہوتے ہیں بہت سے گنا وہ ہوتے ہیں جن کو ہم جان ہی نہیں پاتے کہ یہ بھی کوئی گنا ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں استق فر اللہ ایک تسبیح میں سودانے ہوتے ہیں ایک تسبیح از تک فرال کی صبح کو اور ایک تسبیح شام کو پڑھنے کا معمول بناؤ تمہارا نام اعمال صبح کبھی گنا سے صاف شام کبھی گناہوں سے صاف اور اللہ رب العزت اس میں وعدہ کرتا ہے کہ جنتی وہ ہے جس کے اندر چو چوتھی خوبی یہ ہو کہ اگر اس سے کوئی گنا ہو جائے تو وہ سچے دل سے توبہ کرے اپنی جان پر وہ کوئی ظلم کر بیٹھے خدا کا حکم توڑ بیٹھے سچے دل سے توبہ کرے اور خدا کا دروازہ کٹکھٹائے اور کہے وہ میئر فرد دنوں بک اللہ جلال تیرے سوا کون ہے جو میرے گنا معاف کرے میرے دوستوں اور ساتھیوں اللہ قرآن میں کہتا ہے تم معافی مانگو میں معاف کروں گا وَإنِّي لغفار لمن تعب وآمن وعمل صالحا ثم اللہ کہتا ہے تو ایمان والے راستے پر چل اپنی زندگی کو سدھار لے پھر پروامت کر تج سے جتنے گنا ہوئے ہیں تو سچے دل سے توبہ کرے گا میں سارے گنا کو معاف ایک حدیث کا ایک جملہ اور ایک آیت سنا کے بات کو ختم کرتا ہوں تاکہ حوصلہ پیدا ہو خدا کے سامنے جھکنے کا اور بے دھڑک مانگنے کا حدیث شریف حدیث سے قدسی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے حدیث قدسی ہے اللہ کیا کہتا ہے ابالی اے ابن آدم اگر نے اتنے گناہ کیے اتنے گناہ کیے کہ کی ان کو تلے اوپر رکھا جائے تو تیرے گناہ زمین سے آسمان تک پہنچ جائے تو, تو فکر مت کر تو سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف کرتی ہوں اور ولا ابالی اور سم کوئی میرا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے میں احکم الحاکمین ہوں مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے میں تیرے سارے گناوں کو معاف کرتا ہوں اور اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے ارے معافی مانگ تو ذرا رو تو رونا نہ آئے تو منہ بسور لے رونے والے جیسا بنا دے تو میں کیا کروں گا حسنت اللہ کہتا ہے تو سچا پکا مؤمن بن اپنی زندگی کو سدھار اور جو گنا ہوئے ہیں ان سے توبہ کر تو یاد رکھ اگر تو سچے دل سے توبہ کرے گا تو میں صرف تیرے گناہوں کو معاف ہی نہیں کروں گا بلکہ تیری برائیوں کو بھی نیکیوں سے بدل دوں گا میرے دوستوں اور ساتھیوں میں رات بھر بولتا رہوں تم رات بھر سنتے رہو اس سے کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے جو سنا ہے طے کرو اس پر عمل کریں گے انشاء. اور اگر ان چار باتوں پر تم نے عمل کر لیا خدا کی راہ میں صدقہ خیرات کرو اور ان گناہوں سے بچو جن سے صدقہ خیرات کا عجر ثواب ضائع ہو جاتا ہے اپنے غصے کو قابو اور کنٹرول میں رکھو اور لوگوں سے بدلہ لینے کے بجائے ان کو معاف کرو اور اگر کوئی گناہ ہو جائے سچے دل سے توبہ و استغفار کرو روز آنا ایک تصویر صبح ایک تصویر استغفار کی شام کو پڑھو تو قرآن یہ کہتا ہے کہ تیری جنت والی سیٹ کنفرم ہو جائے گی جہنم والی سیٹ کینسل ہو جائے گی اور جس دن تیری جان اور تیری روح تیرے جسم سے نکلے گی اس دن خدا تیرے اعزاز میں جنت کے سارے دروازے کھول دے گا اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے وہ آخرانہ الحمد للہ علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبار وسلی وسلیمہ اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضاه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة اللهم بعد بين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقنا من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت وَالشَّرُ لَيْسَ إِلَيْكَ وَالْمَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَالَيْتِ نَسْتَغْفِرُكَ اللَّهُمَّ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ اے اللہ تو بلا رحیم ہے تو بلا کریم ہے تو بلا معاف کرنے والا ہے اے اللہ یہ تیرا رحم ہے کہ تو ہمیں گناہ کرتے دیکھتا ہے پھر بھی پکر نہیں کرتا تو ہمیں نافرمانی کرتے دیکھتا ہے پھر بھی کھانے کو دیتا ہے تو ہمیں گناہوں میں مبتلا پاتا ہے پھر بھی اپنی نعمتیں عطا کرتا ہے یہ اللہ یہ تیرا رحم ہے تیرا کرم ہے تیرا فضل ہے تیری عنایت ہے ہم دل کی گہرائیوں سے تیرے شکر گزار اللہ ہم نے دن کے اجالے میں گناہ کیے راتوں کے اندھیرے میں گناہ کیے گھروں کے اندر گناہ کیے گھروں کے باہر گناہ کیے جان بوجھ کر گناہ کیے انجانے میں گناہ کیے اے رب ہم اقراری مجرین ہیں سچے دل سے توبہ کرتے ہیں اے اللہ تو ہماری توبہ کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما اے اللہ امت بہت پریشان ہے آفتوں میں گھری ہوئی ہے اے اللہ یہ قرآن کریم سے دور ہونے کا بھیانک نتیجہ ہے اے اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو اور پوری امت کو قرآن کریم سے جڑنے کی توفیق عطا فرما قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے اے اللہ ہمیں جنت میں ٹھکانہ نصیب فرما یہ اللہ ہمیں اور تمام امت مسلمہ کو جہنم سے محفوظ فرما اے اللہ تو نے جنتیوں کو جو اوصاف بیان کیے ہیں انہیں اپنانے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں صدقہ خیرات کی توفیق عطا فرما اے رب ذوالجلال ہمیں اپنے غصے کو قابو میں رکھنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں بدلہ لینے کے بجائے معاف کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں گناہوں پر ندامت کا اظہار کر کے توبہ و استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ جتنے ساتھیوں نے بات سنی ہے سب نے عمل کا ارادہ کیا ہے اے اللہ ہمارے ارادے کو قبول فرما اے اللہ ہم نفس اور شیطان کے مغر و فریب میں پھنسے ہوئے ہیں ہم نے ارادہ کیا ہے لیکن تیری مدد کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا اے اللہ تو ہماری نصرت فرما ہماری مدد فرما عمل کی راہ کو ہمارے لیے آسان فرما اور اے اللہ پھر ہم سب کو جنت میں داخلے کا موقع عطا فرما اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما جن کے پاس رزق حلال کے ذرائع نہیں ہیں اے اللہ ان کو رزق حلال ادا فرما اے اللہ جن گھروں میں بن بیاہی بچیاں بیٹھی ہیں ان کے اچھے جوڑ پیدا فرما اے اللہ مسلمانوں کے درمیان سے نفرتوں اور اختلافات کو دور فرما اے اللہ ہمیں ايه دوسريكي طرف سے اپنى دلوكو صاف کرنه کی توفيقاتا فرمى ايه الله هر خير سے مالا مال فرمى هر شر سے مالا عفادت فرمى اللهم اكرمنا ولا تهننا اللهم اعطنا ولا تحرمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم عافنا وعف عنا اللهم أرضنا ورض عنا بفضلك وجودك ومنك وكرمك يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الرحمن.